جھوٹ بول رہا ہوں کیا کروں مجبوری ہے مسلحت ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں اگر وعدہ وہ توڑ رہا ہے وعدہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو چاہے کچھ حالات ایسے ہیں کسی وجہ سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ کوئی اور چارہ کا میرے پاس اس وقت اس کے سوا موجود نہیں ہے لیکن جانتا ہے کہ برا کام کر رہا ہوں اس اعتبار سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے قرآن کے فلسفہ اخلاق کی کہ بیسک ہیومن مارل ویلوز یہ ہے اور نفس انسانی کے اندر ودیت شدہ ہے دوسرا جو اصل مسئلہ ہے وہ در حقیقت موٹیویٹنگ فورس کا ہے جذبۂ محر کا ہے میں جانتا ہوں کہ سچ بولنا اچھا ہے لیکن سچ بولوں گا تو نقصان ہو جائے گا اب وہ کون سی طاقت ہے جو مجھے سچ بولنے پر مجبور کرے گی یہ ہے اصل شے میں جانتا ہوں کہ جھوٹ بولنا برا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہوں تو مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے نفع ہو رہا ہے نفس جو ہے اس کے اندر نفے کی خواہش موجود ہے اس کے لیے لالچ ہے اٹریکشن ہے مہلان ہے اب وہ کون سی طاقت ہے جو مجھے روکے گی جھوٹ بولنے سے ونہن نفس عال ہوا جو کہا گیا پرانے مجید میں جو شخص اپنی نفس کی خواہشات کی لگام کھینچ کر رکھتا ہے جو روکتا رہتا ہے نفس کو خواہشات سے لیکن اس کے لیے جذبہ محرکہ چاہیے موٹیویٹنگ فورس چاہیے تو در حقیقت ایمان کا جب آپ تجزیہ کریں گے تو ایمان کا تعلق ہے اس جذبہ محرکہ سے کس جذبہ محرکہ کے تحت انسان نیکی کا ارتکاب کرے کیوں وہ بدی سے بچے اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے مثبت جذبہ محرکہ وہ اللہ کی محبت ایمان باللہ کا تعلق یہاں ہم اس وقت ہم ایمان اور ایمان کے لفظ معنی اور ایمان کی اقسام اب اس بحث میں نہیں جائیں گے بلکہ یہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ نیکی کی اس بحث سے ایمان کا کیا تعلق ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ یہ دونوں کا تعلق جو ہے وہ موٹیویشن سے جذبۂ محرکہ سے کوشش نیکی کیوں کرے اگر ایک روٹی تھی اس میں سے آدھی بانٹ کر کیوں دے کسی دوسرے کو اگر محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اپنے ذخائر ختم ہو رہے ہیں میرا اپنا اسٹور جو ہے گندم کا وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے تو کیوں وہ بھوکوں کو اس میں سے دے کہت کے عالم میں ظاہر بات ہے اس کے لئے کوئی بڑا قوی جذبہ چاہیے کوئی بہت بڑا محرک چاہیے بہت مؤثر عامل چاہیے وہ مؤثر عامل ہے جو ایمان سے میسفر آتا ہے اور وہ ایمان یوں سمجھ لیجئے کہ اگرچہ اصولی اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسمت اور منشی دونوں محرک موجود ہیں ایمان باللہ میں بھی اور ایمان بالآخرہ میں بھی اللہ تعالی کا خوف اللہ کی پکڑ کا خوف وہ ہاشمۂ اخروی کا خوف اما من خاف مقام اور جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ون اہن نفس عامل اور اس نے اپنے نفس کو رو کے رکھا خواہشات سے تو ہوا کہ اللہ کا خوف یہ ایک منفی جذبہ ہوگا لیکن یہ بھی در حقیقت ایک موٹیویشن دیتا ہے مدی سے رکنے کی لیکن دوسرا مثبت پہلو اس کا ہوگا اللہ کی محبت جیسے کہ بار بار قرآن میں آتا ہے اس سے بڑی اپیل اور کوئی نہیں بلّ یوہب الصادرین بلّ یوہب الصادین اللہ تعالیٰ کو تو وہ پسند ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمنت. ان اللہ یوسب النزینفی سبھی صف فنکان بنیالم مرسوس تو اللہ کی محبت ایمان باللہ کا مثبت پہلو اللہ کا خوف یہ ایمان باللہ کا منفی پہلو اسی طریقے سے ایمان بل جہنم سے بچنے کا جذبہ یہ ایک منفی جذبہ ہے اور جنت کے حصول کی خواہش یہ ایک مثبت جذبہ ہے تو گویا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ دونوں میں یہ موٹیویشن جو ہے پازیٹو اور نگیٹو دونوں موجود ہیں لیکن بھائی اللہ یہ کہا جائے گا کہ ایمان باللہ ایک مثبت جذبہ ہے یہ در حقیقت انسان کو خیر پر آمادہ کرنے والا ہے یہ اگرچہ ایشو جو ہے عیسائی مبلغین کی طرف سے اور مبشرین کی طرف سے مسلمانوں پر عام طور پر اور قرآن پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اور قرآن میں بھی اللہ کے خوف پر زیادہ زور دیا گیا ہے جبکہ ان کے ہاں اللہ کی محبت پر زیادہ زور ہے تو واقعہ در حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے بھی زیادہ زور اور زیادہ ایمفسس جو ہے وہ اللہ کی محبت پر دیا ہے لیکن یہ کہ بگڑے ہوئے معاشرے میں جہاں پر سب لوگ مریض نظر آ رہے ہیں وہاں وہ بشارت اور محبت کے قلردان جو ہے وہ کم ہے وہاں ضرورت ہے وہ جس کو اقبال نے کہا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر وہاں تو کوئی ہتوڑے جو ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتحاد حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی تو ایک مریض کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے مریض کو کڑوی دوا دی جائے گی وہ غذا کو ایسیمولیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس کے علاج معالجے کے لیے کڑوی دوا ضروری ہے اس اعتبار سے بظاہر نمایاں ہے ورنہ یہ کہ حقیقت قرآن مجید نے بھی اور اس کا سب سے بڑا ثبوت سورہ فاتحہ میں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے وہ کس حوالے سے ہے الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم یہ سارے تو وہ مثبت پہلو ہیں جن کے بنا پر شکر اور حمد اور محبت اس کے بات پیدا ہوتے ہیں تیسری آیت میں کہیں جا کر آیا ہے مالک یوم الدین اور اس میں بھی عذاب کو اتنا نمایاں نہیں کیا گیا صرف یہ کہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے مختار مطلق وہی ہوگا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہوگا اور یہ ہے حقیقت ام القرآن اساس القرآن جڑ بنیاد حکمت قرآنی کا کہ جو ہے یوں سمجھئے کہ لبے لباب وہ تو سورے فاتحہ ہے بہرحال یہاں یہ سمجھئے یہ کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ یہ در حقیقت موٹیویٹنگ فورس فراہم کرتے ہیں جذبہ محرنے کا یہ روح ہے نیکی کی اس کے ذمن میں بھی میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مغرب کے فلسفہ میں سے کانٹ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس کے بارے میں یہ باتیں آپ حضرات کے علم میں ہوں گی کہ اس نے کتاب لکھی تھی جیسے علامہ اقبال نے جب نظم لکھی تھی شکوا تو بڑا شور برپا ہو گیا تھا ان کے خلاف جو ہے کچھ لوگوں نے آوازیں بھی اٹھائیں اللہ کے ساتھ اس طرح کا انداز اور اس طریقے سے جو ہے گستاخانہ انداز کلام اسی انداز کی کتاب تھی اے کریٹیک آف پیور ریزن جس میں کہ کانٹ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالی کے وجود خدا کی ہستی کو کسی دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا تمام منطقی دلائی جو دیے گئے تھے کانٹ کے زمانے تک بلکہ آج تک بھی اس کے سوا کوئی اور دلیل نہیں ہے وہ تمام دلیلیں دی جا چکی تھیں علم کلام میں کانٹ سے پہلے ان سب کی نفی کر دی اس نے ان سب کو جو ہے تجزیہ کر کے ثابت کر دیا کہ سکروٹنی اور کریٹسزم کے سامنے وہ کھڑی نہیں رہتی کسی دلیل سے خدا کی ثابت نہیں کی جا سکتی شور مچ گیا ظاہر بات ہے اس وقت تک کرسچینٹی جو ہے اس کا بڑا ہولڈ تھا یورپ میں جو ہے اس کے اثرات تھے تو اس سے بڑی ایک تشویش پیدا ہوئی پھر اس نے کتاب لکھی ہے کریٹیک اور پریکٹیکل ریزن یہ عقل عملی وہ عقل خالص تھی یہ عقل عملی ہے یہ گویا کہ جواب شکوہ کے جواب شکوا کے مانندے علامہ اقبال نے پھر جب جواب شکوہ لکھی ہے تب لوگوں کو اطمینان ہو گیا اور سکون حاصل ہو گیا اس کے اندر وہ تمام سوالات جو اٹھائے تھے علامہ نے در حقیقت وہ لوگوں کے ذہن کو بیدار کرنے کے لئے چونکانے کے لیے ایک انداز تھا بھی اختیار کیا لیکن کانٹ نے جو بات ثابت کی ہے کریٹک اور پریکٹیکل ریزن میں وہ یہ ہے کہ نو موریلٹی از پاسبل وداؤٹ بلیونگ ان گاڈ اخلاق کی کوئی بنیادی نہیں بن سکتی اس کی وجہ یہی ہے کوئی جذبہ محرنے کا نہیں میں کیوں جھوٹ نہ بولوں جبکہ مجھے فائدہ ہو رہا وہ شعر میں نے بارہ آپ کو سنایا ہے کہ اے دیانت برتو لانت ہستو رنجے یافتم اور اے خیانت برتو رحمت ہستو گنجے یافتم اے خیانت اور بےمانی تجھ پر رحمتیں ہو اللہ کی تیری وجہ سے تیرے ذریعے سے مجھے دولت مل گئی اربوں مل گئے اب تو آج کل تو آپ کو معلوم بلینز میں بات ہوتی اربوں میں کروڑوں کی بات نہیں رہی اور اے دیات مرتو لانت یہ دیانت اور سچائی تجھ پر لانت ہو تیری وجہ سے مجھے رنج ہی رنج ملا بہترین دوست کے سامنے آپ سچی بات کہیے ناراض ہو جائے گا اپنے گھر والوں سے سچی بات کہیے ناراض ہو جائیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ جبکہ دنیا جو ہے وہ تو اس رنگ میں چل رہی ہے کہ اس شخص سچائی پر کیوں قائم رہے اسے ایک بڑے مثبت جذبے کی ضرورت ہے کوئی سہارا چاہیے کو موٹیویشن چاہیے کوئی جذبہ محرکہ چاہیے وہ جذبہ محرکہ ہے کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ آخرہ فراہم کرتے ہیں تو کوئی مورالٹی ممکن نہیں ہے کوئی اخلاقی زندگی ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ کو نہ مانا جائے قرآن مزید نے اس معاملے میں دلیل زیادہ جو اختیار کی ہے وہ ایمان کی موریلٹی اس کے لیے جو سور الخ کی تین آئے ہیں پہلی پانچ آئے تو پہلی وہی اس کے بعد کی تین آئے تھے ظاہر بات ہے کہ بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہیں وہ فیصلہ کن ہے انسان اللہ کوئی نہیں انسان تو یانی پر سرکشی پر جھوٹ پر وعدہ خلافی پر ظلم پر تعدی پر آمادہ ہوئی ہی جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے اب رہا حستگنا اس لیے کہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو آزاد بے پروا مستغنی میں نے جھوٹ بولا میری زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا میں حرام کھا گیا ہوں سب رچ گیا پچ گیا ہزم ہو گیا میری تو عزت ہو رہی ہے دنیا میں چاہے میں حرام ذریعے سے دولت کما رہا ہوں لیکن لوگ میرے سامنے جھکتے ہیں معاشرے میں پذیرائی ہے عزت ہے معلوم ہوا کہ یہ جو اس دنیا میں فزیکل لاز جو ہے وہ ہولڈ کرتے ہیں پوری طرح زہر کھائیے مر جائیں گے انگارہ زبان پر رکھیے زبان جل جائے گی کوئی انگارہ نہیں اٹھائے گا زبان پر نہیں رکھے گا جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا نہ چھالا پڑتا ہے نہ کوئی تکلیف تو یہ جو فزیکل لاز ہیں وہ یہاں افیکٹو ہے انفورس ہے مورل لاز یہاں پر نافذ رہیں گے جھوٹ بولتے جائیے اور کچھ نہیں ہوگا دنیا میں کچھ ہوگا بھی تو کہیں دور جا کر اس کا کوئی فوری جو ہے نتیجہ نہیں نکلے گا حرام خوری کرتے رہیے ہڑپ کر جائیے لوگوں کی میراث جو ہے ناجائز طور پر ہڑپ کر جائیے بہنوں کا حصہ کھا جائیے کچھ نہیں ہوگا سب ترج پچ جائے گا اس اعتبار سے انسان بڑھتا چلا جاتا ہے سرکشی میں اور غلط حرکتوں میں معصیت میں علاج کیا ہے ان رب بے کر رک یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے یہ یقین جو ہے آخرت کا یہ ہے کہ جو انسان کے اپنے اندر سے جسے میں نے کہا ہے کہ لگام کو کھینچ کر رکھنے والی چیز اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے امام من خاف مقام اور ربی و نہن نفس عنل ہوا یہ آج بڑی عظیم ہے اس کے دو ٹکڑے جو ہے وہ آپس میں مربوط ہے امام من خاف مقام اور اس کا نتیجہ یہ ہے بنہن نفس عانل ہوا جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے اس کے احساس سے لرزاں ترسا رہا اور اس نے اپنے نفس کو رو کے رکھا خواہشات اس کی لگام کھینچ کر رکھی یہ اس کا نتیجہ ہے تو یہ ہے در حقیقت قرآن مجید میں زیادہ یہ بعد میں جب ایمانیات کی بحثیں آئیں گی تو میں تفصیل سے بیان کروں گا لیکن کانٹ کا حوالہ اس وقت اس اعتبار سے تھا کہ اس نے بھی تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے نیکی اپنی جگہ پر ہے نیکی کی اقدار فطرت کے اندر ہے یہ تو صرف مارکسزم ایک فلسفہ ایسا آیا ہے کہ جس نے یہ بات جو ہے اس کو تسلیم کیا یا بیان کیا ہے کہ معاشی حالات فیصلہ کن ہوتے ہیں معاشی فیکٹرز اگر تبدیل ہو جائیں تو مورل ویلیوز بھی بدل جاتی ہیں باقی دنیا میں یہ بات مسلم مانی گئی ہے ہمیشہ کہ مورل ویلیوز پرماننٹ ہیں دائم و قائم ہیں فطرت انسانی میں موجود ہیں قرآن مجید بہرحال حال سراحت کے ساتھ ان دو حقائق کو بیان کرتا ہے بنیادی انسانی اخلاقی اقدار مستقل ہے اور نفس انسانی کے نزدیک جانی پہچانی چیزیں ہیں نیکی کی طرف میلان ہے انسان کی فطرت کا اور بدی سے برائی سے ابا کرتی ہے فطرت ہے انسانی یہ حقائق ہیں البتہ یہ کہ اس کے لیے موٹیویشن جو درکار ہے وہ موٹیویشن ہے کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے ملے گی اب آگے چلیے ایمان بالرسالت رسالت ولا کن الرمن عامن بلاہ ول یوم ول ملائے کت ان تینوں کو بریکٹ کر لیجیے تو یہ ایمان بر رسالت ہے ملائے یہ ذریعہ ہے وہی لانے کا ہدایت لانے کا یہ گویا کے لنک ہے اللہ کے اور نبیوں کے درمیان جو پیغام آیا جو وہی آئی اس کا ریکارڈ کتابوں کی شکل میں چاہے وہ تورات تھی چاہے وہ انجیل تھی چاہے زبور تھی اور چاہے وہ اس کی آخری کتاب نو انسانہ پیام آخری حامل رحمت اللہ العالمی وہ قرآن مجید ہے تو ملائکہ وہی لانے والے وہی کا ریکارڈ کتابوں کی شکل میں ال کتاب بظاہر یہاں واحد ہے لیکن یہاں بھی ال کتاب ال جو اس میں لگا ہے وہ حصر کے لیے تمام کتابوں پر ایمان وہ ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور تمام فرشتوں پر تمام کتابوں پر تمام نبیوں پر ون نبی نبیین نبی تو یہاں پر جمع کا سیغہ ہے ہی ان تینوں کو جمع کیجئے تو یہ ایمان بر رسالت ہے ایمان پر رسالت کا نیکی کی بحث کے ساتھ کیا تعلق ہے? یہ بھی ایک بڑا گہرا مسئلہ ہے ایمان بر رسالت دو چیزیں کنٹریبیوٹ کرتا ہے نیکی کی اس بحث میں نمبر ایک نیکی کے جذبے کو فارم عطا ہوتی ہے رسالت کے ذریعے سے آپ کے دل میں جذبہ ابھرتا ہے بندگی کا عبودیت کا اس کو کیسے ظاہر کریں نماز کیسے پڑھیں یہ نبوت و رسالت سے معلوم ہوا آپ کے اپنے اندر جذبات ہیں آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے کیسے ادا کریں یہ معلوم ہوگا آپ کو طریقہ وہ فارم جو ہے وہ رسم کہہ لیجئے رسم برے سینس میں نہیں بلکہ میں نے جیسا قرض کی کیا تھا کہ رسم ایک ضرورت ہے لطافت بے کسافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی ہر مانوی حقیقت کو اپنے ظہور کے لیے کوئی نہ کوئی مادی خول درکار ہے ہر وصف جو ہے ہر صفت اپنے ظہور کے لیے کسی بدن کسی فزیکل جو ہے وہ موجود کی محتاج ہے اس اعتبار سے روح نے کی روح تکوا روح دین روح ایمان اس کو بھی اپنے ظہور کے لیے کچھ مظاہر جو ہیں وہ درکار ہے ان مظاہر کی شکل جو ہے وہ ہے انبیاء کے ذریعے سے کیا کام کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کے لیے تمام ہمارے لیے عملی جو ہدایت ہے وہ ہے جو کہ ہمیں انبیاء اور رسول کے ذریعے سے ملے گی نمبر ایک اور نمبر دو اور اہمتر بات یہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے ایک ماڈل سامنے آتا ہے جس میں تمام نیکی کی اقدار کو توازن اور اعتدال کے ساتھ سمو دیا گیا اگر ماڈل نہیں ہوگا تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ نیکی بھی چونکہ ایک جذبہ ہے اور جذبہ اندھا ہوتا ہے یہ جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر سکتا ہے اور حد اعتدال سے تجاوز کر جائے گا تو نیکی کا جذبہ برائی کو وجود میں لانے کا سبب بن جائے گا جس کی سب سے بڑی مثال رحمانیت ہے اس کی مثالیں میں انشاءاللہ اگلی نشست میں کچھ احادیث کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا ابھی یہ بحث ہماری مکمل نہیں ہوئی ہے لیکن اصولی طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہاں نیکی کی بحث میں جو ایمانیات خمسہ آئے ایمان باللہ ایمان بالآخرہ یہ در حقیقت مثبت اور منفی موٹیوز ہیں یہ جذبہ محرکہ ہے یہ وہ موٹیویٹنگ فورس ہے کہ جو انسان کو نیکی کی طرف دھکے لے گی نیکی پر مائل کرے گی نیکی پر آمادہ کرے گی اور نیکی کے لئے فارم، نیکی کے لئے حیولہ نیکی کے لئے صورت و شکل نیکی کے لئے رسم اور نمبر دو اس میں اعتدال اور توازن اس کے لئے ہمارے پاس انبیاء اور رسولوں پر ایمان اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے بارک اللہ لی و لکم فرقرآن العظیم و نفانی ویا گم بلایا کے